باپ باڑہ تاجیل پھر جناز کی یاد ہو تاجیل پو کی نہیں تم شامل دے تاجیل پھر تجہیز و تکفین تم شامل دے مت بادر دادا سیاؤ رت تم آرمی کی یہ تاجیز تجہیز و تکفین کی یہ دھاگف و کفن کی جلتی قول دف قبر کی جلتی قول سے زل تیار سی کفن زل تیار اول قبر سلطار اول فس تمودہ نہ سمجھ دے رہے کہ آجار ت جوڑ کی گرا کہ بے جیفی تو کہنا دے جیفی تعبیر دے بے جیفا کرتے شروع کر حسن بیمار شو راگ نبی مارکر سی دارا کوم کم وسی کے موت آثار پیداشیمان کو کہ موت ان آسار دموت قریب موت دے نی انہیں او دیکھے وہ آج تجہیز او تکفین او تکفین تجہید اور تقفین اور تدفین دمانے ڈیر میں سہارا ہوئی مقصد تادی پکبر کرسرکی پکا فن قبر کیسب دفارت بدن دا مسلمان تعبیر انتظار سے بدبی ہم تو ہمار کر احل کے زہرانے زائد سکر گئی ادا کہ کامتلکاؤں میں اب اکثر مستمن کی فیغم. کامت کے لیے استحظار بینظہانے قومین زہرن بے زہر خان بہو یہ طرف تو معلوم کی کامت تبھی کی گی کبھیار ہوئی تو سارے کی ان میںل کار ہی چاہتاں کی جی بھی دو رسی کی.